وَنَشْهَدُ أَنَّا اَنَّا اَنَّا اِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ وَا شِرِكَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَمُغْضَانَا مُحِمَّدًا وَحَمَّدًا وَحَمَّدًا وَرَسُولُهُ آمَا بَعُونَ فَأَعُونَ اللَّهُ مِنشَيْطَ عَلْوَلِهِ بِاسْمِ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ إِنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى قرآن کریم کی جو آیت کریمہ محنت کی ہے سورت ہے سورت الکام اتنی اہم ہے ترغیب القام کی تجاویز کرتا ہے آئندہ جمعہ تک اللہ اب سو تمام اتنوں سے محفوظ فرماتے ہیں درجال بھی, بھی محضوسے ہی ایسے ہیں جو ظاہر ہو سکے اور بہت سارے کمپنی ہیں قیامت سے پہلے ظاہر ہو گئے علامت قیامت میں سے دو بڑی علامت دو درجال کا ظاہر ہونا ہے اور اس مانگا کرتا اللہ بچنے کی دعا کرنا یہ امت کو سمجھانے سے بچنے کی کوشش کرے اور دوسو میں کوشش اللہ سے دعا کرنا بھی ہے دل جان کو بہت منا ہے میں دل جان کی ہمانت کو سمجھ نہیں کرنا چاہتا میں صورت کو પ્રાપ્ત ہی عطا نہیں تھا اس کا تقریب میں جانا تھا حال ہوتا کہ تمہارے لیے کہ ایک موثر ہم پوچھتے ہیں جبا کے ندی میں نہیں بتایا کب آئے گا تو آپ تم اس پہ پیار کرتے ہیں کب آئے گا کب آنے کا تو مسئلہ ہی ہے جب آئے گا سوچنے سے بچو جب پائے سے دور ہو جب پائے گھر سے ہم نے گزرنے کی کوشش کرنی بہت سارے لوگوں کی حسرت اور تمنا ہوتی ہے کہ پاک ہوتے اور آج کھیتوں کے دور میں نہ ہوتے اللہ کی تقریبات کے علاوہ بڑی غلط فہمی کی وجہ سے آج کے دور میں کوئی دین عمل کرنے میں وہ مشکلات نہیں ہیں جو مشکلات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھی آج دین پر عمل کرنے میں کوئی خاص رکاوٹ نہیں جو رکاوٹیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھی اگر ہم اس دور میں ہوتے تو شاید وہ رکاوٹ ہم برداشتہ کر سکتے اور بجائے اللہ کے نبی چہل کے گروہ کے اندر شامل کوئی گھروں میں کلمہ پڑھنے کا معنی گھر کو چھوڑنا کلمہ پڑھنے کا معنی ماں کو بان کرنا کرما جی پڑھنے کا معنی گوتم کو چھوڑنا کلمہ پڑھنے کا معنی مشکلات سینے لگانا آج تو کلمہ پڑھنے پر مشکلات نہیں ہوئی جھوٹ ہوئی آپ نماز پڑھنا چاہیے چاہیں ہمارے معاشرے میں کوئی رکاوٹ نہیں بلکہ نماز پڑھنے والے دن میں کو اچھا سمجھا جاتا ہے روزہ رکھنا چاہیے تو کوئی رکاوٹ نہیں روزہ رکھنے میں سہولیات اتنی زیادہ ہیں کہ روزہ رکھتے وغیرہ خوشرتی تو اتنے آسان عمل کرنے میں آسانی کے باوجود ہم سے آ گئی کا محبت میں ہوتے تو ہمارا کیا ہوتا ایک بات بڑی قصور ہے کہاں تک ہے کہاں تک غلط ہے میں نے بھی خامی پڑی یہ کیا میری حسرت تھی کہ میں کریم وسلم کا میں ہوتا اور اس طرح عثمان ثنی صحابہ کرام نے قربانیاں دی میں بھی قربانی دیتا وہ اللہ کے نبی کے ساتھ یا نبی حضور کے ساتھ ہوتا ان کو مقامات میں جس میں قربان ہے ہر ابو مکما عثمان اور اس شخص نے دیکھا کہ میں بھی اس گاڑی کے اندر بیٹھے گاڑی پہاڑی کی طرف چڑھ گئی اور سب ہم گاڑی کے اندر بیٹھے کا میں خام میں دیکھا کہ چنانگ और کر میں اور میں اور گاڑی کے ٹائر کے نیچے میں تو پتھر لے کر آیا تو میں نے گاڑی کے ٹائر کے تو گاڑی جو ہوتا, ہوتا, ہوتا میں نے گاڑی تو اللہ نے جو کام شریف گاؤں نے وہ کام نہیں کر سکتے جو کام لوگوں نے تو خطرے سے زبان کی دماغ کرنی چاہیے سورج در کا اڑنے کا بہت زیادہ استعمال کرنا چاہیے سورج درگاہ پڑھنے پر دس سے پندرہ ملنگ عام آدمی کے قرآن کچھ قرآن پڑھ سکتا ہے اس کے زیادہ سے زیادہ سات مل ہیں سورج درگاہ اڑنے ایک آدمی میں دس منٹ کا بڑھ سکتا ہو اندر ہوتا تو کتنا بڑا یہ ہے اپنے لفظ کے ساتھ کتنا بڑا یہ اللہ ہم سب کی ہیں صورت نصاح کی آخری عیت میں اللہ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا نام فرمائے ان نما بشروں میں سلوکوں میں انسان ہوں جیسے تم انسان ہو میں بشر ہوں جیسے تم بشر ہو میں آدمی ہوں جیسے تم آدمی ہو کائی میں کشر ہوں تم بھی دشن ہوں لیکن فرق یہ ہے کہ مجھ پر بنی جاتی ہے بنی نہیں آتی بیٹے کو کہہ بھی انسان متوسان ہو گیا ماں کے لے کہ میں بھی انسان ہوں تم بھی انسان ہو تم کو نہ دو میں بھی بشر ہوں تو بھی بشر ہو فر یہ ہے مل کر بڑی آتی ہے اور تم پر بڑی نہیں آتی کے آنے تو کیا مرتا ہے جس والا پر انسان ہے جو نبی وہ آدمی ہیں جو نبی ہے اور نبی کو رومی میں کتنا فرق ہوتا ہے نبی کا ایک اجزا اور حکومت کے کروڑوں سجدے نروبت کے ایک سجدے کے برابر میں نہیں ہو سکتے نبی کا ایک نومبر کے, کے دور میں نومبر کا کلمہ پڑے اور اس کو نقوبت کی صحبت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ لالی صحابات جو ان کی شان کے خلاف لفظ ہو وہ کبھی استعمال نہ کرنا لال سبو صحابی اس کا مانا یہ نہیں ہے کہ میرے صحابہ کو گالیاں کو دینا, نہیں. تو عام انسان کو دینا نہیں ہے روپے عمر کے صحابی کو گالی دینے کی گنجائش اس لیے یہ نہیں ہے کہ میرے صحابہ کو گالیاں نہ دینا لاتو اور صحابی کا معنی یہ ہے کہ میرے کی شان میں کوئی اور عربی میں لی لیا. اللہ اس لیے اگر تم میں سے کوئی ایک شخص کرنے کا بہت انتظار ہوا پہاڑ کے برابر سونا رکھ کرے نہیں ہو سکتا جب میں نے ان سے مانگا ہے تو انہوں نے سارا گھر دیا اپنی پہ دی ہے سارا کچھ بھی جس کو ملا ہے اسے کہتے ہیں اگر اس کا جو خرچ کرنا پہاڑ کے سونے سے زیادہ ہے ایک نئی بڑی ہوا ہے اور تمہاری پر بلی نہیں آتی پیغمبر دیکھنے کی تو کہتے ہی ہے جیسے انسان ہے انسان کا من عام آدمی ماں کے بطن اور پیڑ سے پیدا ہوتا ہے نبی کی ماں کے پیڑ سے پیدا ہوتا ہے جس طرح ہم لوگ کھاتے اور پیتے ہیں بشید ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایسا وہ شخص جس نے اگر اس آدمی کو جہنم کی یاد کبھی نہیں چھوئے گی اچھا دلتی دلتی ماننا نہیں ہے اور میں جس نے مجھے دیکھا اور جو جس کو دیکھ لے جہنت اللہ کیس نے, نے مجھے دیکھا اور جس نے دیکھا اور آگے جس نے اس کو دیکھا جسے تین دسلے کہتے ہیں آگے دیکھا نہیں صحابی کو دیکھنے والا یہ تین طبقات ایسے ہیں اللہ ان کو جہنگم کی یاد سے معمول سلمان اب آپ اس کا مقام کیا ہو سکتا ہے نئی بات اسے غلطی کے اندر اللہ کہ تمہاری طرح ہوں تو ہماری طرح ہے ہماری طرح ہونے کا مطلب اس پر لمبے ہیں اس کو سن لیں جلدی سمجھ آئے رضول ریش آیا رکر صلی اللہ علیہ وسلم کوئی طرح ملی کہ مکہ خانہ مدینہ سے جو کر کے مدینہ مولا میں حملہ کر کے اسلام پر مسلمانوں کو بٹانا چاہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا کہ ہم مدینہ کا دفاع کیسے کریں دوران کا شراع حضرت سلمان فارجیز رضی اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا یا روب میں اعلان کرنے والا ہوں ہمارے شہر کے دماغ کے لیے شہر کے چاروں طرف بہت بڑی لیتے ہیں دشمن کر کے شہر کے حملہ نہ کرے صلی اللہ علیہ وسلم نے کھوجتے سلمان خانے کی بنیاد پر فیصلہ مسرت کرنے کی بجائے بڑے کو اپنے چھوٹوں سے مشورہ کرنا چاہیے اور چھوٹوں میں سے اگر کسی کا مشورہ مناسب ہو تو اس پر عمل کرنا چاہیے اس طرح سے کرنا کہ تم چھوٹے ہو جب گھر میں مولاق بڑی ہو جائے تو اپنے مسلط کرنے کی بجائے اپنی بڑی مولاد کو شہید کرنا چاہیے اور ان کا مشورہ مناسب ترجیح بھی دینی چاہیے گھر کا نظام بنتا ہے اور گھر کا نظام کمان ہوتا اور جن گھروں کے رائے مسلط کی جاتی ہے ایک وقت تک بچے بنتے ہیں <تصفح> ہمارے بچے ہماری نہ لی جائے تکلیف ہوتی ہے اور ایک ہاں تک وہ برداشت کرتا ہے ایک وقت آ کر اس کی برداشت کی باتیں جاتی ہے اور گھر کا نظام ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا سلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ اور آپ نے منینا کھودی اور نبی کام اور ایک گھنٹے کے اندر بغیر آپ کی مشینریوں کے محض گدار سے کھودنا یہ موجودہ تصویر نہیں کیا جا سکتا کہ کتنے جگہ اور کتنی لمبی کتنی چوڑی جگہ دو چیزیں بڑی ختم ہیں نمبر ایک نام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور, اور دور سے ہو رہے ہیں اور کتنے لمبے دعوے اتنے دور کی باتیں نبی علیم اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھایا دو بتن باندھے مشقت آن کے کام سے ہوتی ہے کو بھی مشقت والے کام سے ہوتی ہے جس طرح روک تمہیں لکھتی ہے بھوک مجھے بھی لکھتی ہے یہ ہے, آن ہے؟ یہ है نہیں ہے کہ جیسے گندی کا مقابلہ کا مکن ہے ہمتے ہیں مگر ٹوٹتی نہیں ہے اللہ کی مجھے دو خدا ہاں پہ لی اور پتر ہیں اپنی سب نے اللہ نے کتنا بڑا روایا یہ صاحبہ نے بڑے میں اپنی آنکھوں سے دیکھا ایک بار یہ پیش آیا دوسرا نماز رہے کتنا مقد نہیں کہ سارے نماز پڑھے نماز علیہ وسلم اب آپ بندہ سوچتا ہے کہ اس میں پڑھ رہے تھے آپ نے اثر کی نماز پڑھے تو محرط کی نماز پڑھے جب آپ کسی جگہ پڑا کریں گے جا کر رکے تو آپ سو کے نماز پڑھیں گے تھوڑا بہت जब सुबह तजरबों की मैं देखूं मैं तो लाऊंगा हर सुबह की रात शाम के जागत से देख लगाए नश्त करूं किया काम खिला दी वरना कि सो जब सूरज निकल आएगा तो सारे उठ के फजर की नमाज पढ़े कि खदा की नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रवानगी सार्वय ग्राम की नमाज दी और आपने पूछा मेरा क्या वह सपना में बताया कि جس خدا نے ایک بارے اور نماز ادا ہوگی حالانکہ اللہ کے نسم جب سوئے ہاتھ سوتی ہے دل جاگتا ہے سونے کی حالت میں آپ کا مجھ پر بھی آتی ہے نماز تمہاری نیند کی وجہ سے جا سکتی ہے یہ بھی گئی ہے لیکن اگر نیند کی وجہ سے نماز جائے تو آپ نے کیا کرنا ہے اکیلے کی خزان ہو تو مشترکہ بندے کی نماز چلی جاتی ایسے ہو جاتا ہے ابھی دوست کی بات ہے شروعات کے روزے جیسے رکھتے ہیں تو میری اچانک کام کھلی تو وہ موت ہوا تھا ہمارے یہاں پونے سادے کو تھی اور ہمارا کام کرنے والوں کی پونے چار بجے ادامت تھی تو میں جب اٹھا پونے چار گھر والوں کو اٹھایا تو جلدی کرو پونا گھنٹہ رہے گا تم سہی میں شادی کر لو رکھ لیں تو مجھے کہا پونے دیں گے پونے جہاں جماعت ہوتی ہے آپ بھی آخری بھی کہ سوال کا ہے رمضان میں بندوں کے ساتھ اب یہ دورے صلی اللہ علیہ میں بھی بشر ہوں تو بھی انسان ہو میں بھی انسان ہوں اس دام ہر کس یہ نہ سمجھے مقام تو حضور کر سارے اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطب کے موقع پر ایک بات اور بھی ہے ہمارے بڑی غلط دقت میں مشہور ہو جاتی ہے رسول اکرم صلی اللہ مرحمۃ یہ مجبور کیا دیکھ لیں اللہ اللہ دو بیٹیاں حضرت رقیہ یہ ابو اللہ کے دو بیٹوں کے نکام میں اور یہ مسلمان کے نکاح کے حرام کا مسئلہ نہیں ہوا حضور کی چار بیٹیاں ابو اللہ ان کے نکاح میں چوتھی بیٹی حضرت حضرت علی کے نکاح میں یہ دونوں ابو اللہ کے بیٹوں کے نکاح میں تھی اور ابھی ان کی روپ سے نہیں منگل کھوٹی بدبہ نقل کرتے جمع کیا تھا قرآن نے ابو اللہ کی بدوا کا جواب دیا تھا مطلب جب یہ سورج اتری ابو اللہ کیش میں آ سے کہا کہ اگر تم میرے بیٹے ہو تو محمد کی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے ساتھ میرے بیٹے کو سنبھالنا اب راستے میں یہ کیا سارا سامان جمع کیا اور بیٹے کو سامان کے اوپر سلا دیا اور وہ چالو کرے چلا گئی مریلا مرغلہ میں ایک کبھی اللہ کے نبی کے پاس آیا اور منافق کے طور پر آیا کہ ہمارا ربیلا مسلمانوں کا ہے ہمیں کچھ صحابہ دو ہمارے جب رسبے میں پہنچے کہا کہ ہمارے قبیلے نے کرنا نہیں پڑا یا پھر جاؤ بلام تمہیں مانتے اور ان کی لڑائی شروع ہو گئی ہمیں گرفتار ہوگئے کرما گے یا پھر ساتھ میں سنا ہوگا ایک ماہ تک کی نماز میں ان کے لیے فجر کی نماز میں میرے سہاپکاری کی اور یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں تمہارے تمہیں پیاس رکھتی ہے مجھے بھی پیاس رکھتی ہے اللہ نے کسی بھی رشتے کو نبی کو رسول نہیں بنایا فشتے کو اس کو بھوک لگتی ہے نہ اس کو پیار رکھتی ہے نہ اس کو نیند آتی ہے نہ شادی کا ہے وہ انسان کی ضرورت کیسے تھا انسان کی ضرورت وہ بھی سمجھتا ہے کہ جو خود انسان ہو خود انسان ہو تو انسان کی ضرورت نہیں سمجھ سکتا ہمارا جمعہ کا بیا ڈیڑھ بجے ختم ہوتا ہے جو پانچ بجے ختم ہوتا ہے اچھا خدمہ ہوگا نماز ہوگی ہر ہاتھ گھر جانے یہ سبھی ہوگا کہ جب منا صاحب کا بھی کوئی کام ہو بچے ہوں ان کو بیوی آپ کے بھی ہوگی بچے ہوں گے سامان لے کر جانا ہوگا ختم کروں کیوں کہ جس بہن کے سدا دے میرے بھی ستا دے امام کا ستادے نہ کام کرتے ہیں سرگرمی بھی رکھتی ہے صبح تحریر کی روزہ بھی رکھنا ہے آپ چاہیں کھیتی کرتے رہے خرابی ختم ہو اور یہ سب چاہے گا تھکاوٹ آپ کو تھکاوٹ ہوتی ہے اللہ ہوتے ہیں نے کی نماز پڑھائی اب فجر کی نماز میں شروع میں مدینہ مربلہ میں اور نماز پڑھنا مسجد کی پچیس کا مسجد میں نماز پڑھنا پچیس اور نماز شروع کی ایک لاکھوں کے ساتھ بچا بھی گا اور بچے نے رونا شروع کیا تکلیف ہوگی اب یہ تکلیف ہوں تو بچے کے روزے کا لادہ ہو اگر اپنے بچے رہ تو تقریب کا دارا کیسا ہوگا اس لیے سمجھاؤ تم انسان ہو میں بھی انسان ہوں فرق کیا ہے پر بڑی آتی ہے اور تمہارے پر بڑی نہیں آتی اور اپنی بنی کا خلاصہ <سلام> بتا رہا ہوں اگر تمہارا عقیدہ ہے ہم نے اٹھنا ہے है قیدا ہے اللہ کے دربار میں حاضر ہونا ہے تمہارا قیدہ ہے،, ہے تمہارا معاشرہ ہوگا عدالت لگے گی اگر یہ تمہارا قیدا ہے میری بات تو مانتے ہو تو تمہیں دو کام کرنے پڑیں گے نمبر ایک تمہیں کام نہیں کرنے پڑیں گے اور نمبر دو تمہیں شیرک سے توبہ کرنی پڑے گی اگر تم نے شرک نہ چھوڑا یا شرک چھوڑا مجھے کام نہ کیے اگر پھر میں محمد تمہیں گارنٹی نہیں دے سکتا یا سیاحت نہیں دے تو میرے سنائی نہیں ہوگی تو آئیے کریں اللہ ہم سب کو نیم نام کرنے کی توفیق کتھا فرمائے اللہ شیخ سے محفوظ رکھے محفوظ رکھے کتھا فرمائے اور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچی محبت اور آپ کے ساتھ سچی سیوا کرنے کی اللہ تو فی الحال فرمائے واحد